کیا مسجد کی چیزیں مثلا پنکھے دریا وغیرہ امام و موزن ذاتی استعمال میں لا سکتے دیکھیے مسجد میں پنکھا دریا تو بہت قیمتی چیز ہے مسجد کی جھاڑو بھی امام موزن استعمال نہیں کر سکتا جو مسجد کے لیے ہے تو مسجد کی جھاڑو جو ہے وہ بھی استعمال نہیں ہوگی لہذا جو مسجد کے لیے چیزیں وقف ہیں وہ مسجد ہی کے لیے ہیں اس کا بیرونی استعمال جو ہے وہ درست نہیں ہوگا اب دیکھیں اگر اس کا دروازہ کھولا جائے ایک جگہ کہیں دعوت ولیمہ ہو دریاں کم پڑ گئیں آ جائیں مولانا کہ بھائی مولانا بھائی ذرا دس بیس روپے لے لینا مہمان جو ہیں وہ روٹ پہ بیٹھے ہوئے تو جان بھی چلی گئی کہیں شادی ہو رہی ہے اسپیکر خراب ہو گیا مولانا ذرا ایک گھنٹے کے لیے اسپیکر دے دو پچاس روپے لے لیجیے گا آپ تاکہ ہماری تقریب منعقد ہو جائے تو یہ ایک بازار اور بزنس بن کر کے جائے گا لہٰذا مسجد کی کوئی چیز بیرون مسجد استعمال نہیں ہوگی اللہ اس کے چند اس کے استثنا مثال کے طور پر امام کا مکان مسجد کا ہے یا موزن ہے پانی مسجد کے لیے آ رہا ہے امام کو ایک نل کا دے دیا جائے پانی استعمال کر یہ اس کے لیے جائے مسجد کے بجلی کا استعمال یہ اس کے لیے جائے یہ مسجد کی کمیٹی اور جو متولی ہو وہ بیٹھ کر کے طے کریں کہ کون کون سی رعایت جو ہے وہ مولانا صاحب کو دی جائے لیکن ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہے مسجد کے دریاں استعمال کریں یا مسجد کی جا نماز استعمال کریں بہت سارے حضرات میں نے دیکھا کہ عید کی نماز ہوتی ہے تو عید کی نماز مسلح کی ضرورت ہوتی عیدگاہ مسجد کی جاں نمازیں لے جاتے ہیں یا امام کا مسلح جو عیدگاہ لے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے ناجائز ہیں مسجد کی ملکیت مسجد میں ہاں یہ کب ہوگا یہ بھی بہت آخر میں ہمارے ایک بہت فاضل تھے علامہ مفتی تقدس علی خان صاحب رحمتہ اللہ تعالی اللہ آج سے کوئی چالیس سال پہلے یہ فتوا دیا وہ یہ تھا کہ جیسے مسجد کے قالین پھٹ جائیں پنکھے خراب ہو جائیں اب یہ سڑ رہے ہیں اور برباد ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں گے اب ان کو اگر بیچ کر وہ پیسہ مسجد میں لگا دیا جائے تو اس میں حرج نہیں تاکہ وہ نقصان ہونے سے بچ جائیں مثال کے طور پر قالین ہے پڑے رہیں گے تو ہر ایک کیڑا لگ جائے گا تباہ ہو جائے گا مسجد کو نقصان ہوگا کسی کو بیچ دیا جائے اور اس میں بھی ترجیح اس کو رکھی جیسے ٹین کی چادریں ہیں. پکی چھت ڈل گئی کوشش کریں کہ یہ چادریں کسی مسجد والے کو بیچی جائیں تاکہ سے وہی اللہ کے گھر میں استعمال دریاں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ تباہ ہو رہی ہیں تو بیچنا ہے تو مسجد کو بھیجیں کوئی ایسا سامان جہاں وہاں بھی اچھے طور پر استعمال ہو اور یہ بھی اس لیے کہا گیا تاکہ مسجد کا نقصان نہ ایک اور بات یہ قرآن مجید فرقان حمید لوگ اصال ثواب کے لیے رکھ جاتے ہیں اور بات جائے کہ اس پہ موہر بھی لگ جاتے ہیں. وقف اللہ کہ اللہ کے لیے وقف ہے یا مسجد کے موہر بھی ہے جیسے ہمارے یہاں یہ میمن مسجد مسلم الدین گارڈن کے لیے وقف ہے ٹھیک اب آپ بہت ساری مسجدیں دیکھیں جہاں ہزاروں قرآن مجید رکھے ہوئے پڑھنے والے ہزاروں نہیں اب کیا ہوگا کیا, کیا جائے قرآن مجید کا تو علماء نے اس کے لیے بھی فتویٰ دیا کہ اصل میں دینے والے کی نیت چونکہ بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ بچے اسے تلاوت کریں بڑے تلاوت کریں تو اس سے ثواب ملے گا تو یہ کسی مسجد میں اگر قرآن مجید نہ ہو تو ایسے قرآن مجید جو ہمارے یہاں زیادہ تعداد میں ہیں اور جس کا استعمال نہیں ہے ان کو اگر مدرسے میں پڑھنے کے لیے دے دی دیا جائے یا مسجد میں پڑھنے کے لیے دے دیا جائے کیونکہ بنیادی کام تلاوت کرنا ہے قرآن مجید سے اور ہماری یہاں اضافی طور پر ہے اس لیے اس کے دینے میں بھی شرن حرج نہیں